وہ اضاطول اور جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتا ہے منہ پھیرتا ہے صاف الارض تو زمین میں کام وہ کرتا ہے لے یوفسدا تک فساد مچائے فی اس زمین میں وہ لکل اور ہلاک کر دے کھیتیوں کو پن نسل اور انسانوں کی نسل کو وہ یہ حرکتیں کرتا ہے اٹھ کے اللہ اور اللہ تعالی لاحب الفساد فساد کو پسند نہیں کرتے اب اس کا ترجمہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی نے اس انسان کے لیے تشریح بلکہ دیکھیے اس کی ارشاد فرمایا کہ الد الخسام پلے درجے کا جھگڑا دو تو اس منافق کی ایک بات تو یہ سامنے آئی کہ زبان سے لمبے چوڑے منصوبے اور باتیں کرنا دوسری بات یہ سامنے آئی کہ بات بات پر قسمیں کھانا اسی لیے اللہ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ اس کی قسمیں مت کھاؤ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس بات پہ کہ بلا ضرورت قسم کھائی جائے اور ایسے ایسے لوگ بھی امت میں گزرے ہیں کہ ان کے شاگرد بتاتے تھے کہ ساری زندگی اللہ کی قسم کا لفظ ان کے منہ سے نہیں سنا گیا کیونکہ اللہ کو کسی بات پر گواہ بنانا جب وہ بات حقیقت میں درست نہ ہو یہ کفر ہے کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی قسم فلاں شخص آیا تھا اور وہ آدمی آیا نہیں تو اس نے کیا کیا جھوٹ بولا اور یہ بھی کہا کہ اس جھوٹ پہ اللہ گواہی دے گا اللہ گواہ تو اللہ کیوں جھوٹ پہ گواہی دے یہ اللہ کے مرتبے اس کے مقام کو نہ پہچاننے کی بات ہے اس لیے کفر ہے مثلا آپ سے ایک دوست کہتا ہے کہ آئیے اور فلاں کام کے لیے گواہی دے دیجئے اور وبا در حقیقت نہیں ہے کہتا ہے جل کے کہہ دینا کہ یہ جو میرا دوست ہے اللہ کی قسم کل بیمار تھا اس جیسے جواب نہیں آیا آپ کہتے ہیں میں اللہ کو گواہ بناؤں میں تمہارا جا کے گواہ بنوں میں تو بھائی نہیں بنتا اس لیے کہ مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا تو اب یہ آدمی جب اللہ کو گواہ بناتا ہے تو حقیقت میں اپنے جھوٹ پہ اللہ کو پیش کر رہا ہے کہ اللہ بھی اس بات کا گواہ ہے کہ میرے ساتھ ایسے معاملہ ہوا اور حقیقت میں نہیں ہوا تو اس لیے یہ اللہ کی توہین ہے جو کہ کفر ہے اور اسے ہی مستقبل کے متعلق آئندہ زندگی کے متعلق کوئی قسم کھانا ماضی کے متعلق مستقبل نہیں ماضی کے متعلق کوئی قسم کھانا جھوٹی حنفیف کہا کہتے ہیں کوئی کفارہ اس کا نہیں ہے غموس ڈبو دیتی ہے آدمی کو برباد کر دیتی ہے اور اسی لیے بعض کو کہا قائل ہوئے کہ وہ کفر ہے مثلا ایک آدمی امریکہ آیا اور کسی جرم میں پھنس گیا اور اپنے ملک میں واپس کیا تو انہوں نے کہا تم امریکہ گئے تھے وہ کہتا ہے اللہ کی قسم نہیں گیا تھا تو یہ اپنے ماضی میں آ چکا ہے اب اس جھوٹ پہ اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں نا تو اللہ کی حیثیت اس نے نہیں پہچانی اتنی سستی بات گھٹکیا بات اس نے کی یہ ماضی کے متعلق جو جھوٹ بولا ہے یہ ہے یمین غموس اسے کہتے ہیں آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے یعنی ایسی قسم یمین جو اسے غموس ڈبو دے برباد کر دے اس کو اور اسی لیے بعض اسے کفر قرار دیتے ہیں اور فک... یہ تو خیر سارے ہی کہتے ہیں کہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے توبہ تو یہ منافق اس جھوٹ پر اللہ کو گواہ بناتا ہے حالانکہ اصل میں کچھ بھی نہیں اسلام کے متعلق اسے سے خیر خواہ اور نہ کوئی جذبہ ہے اچھا یوشید اللہ علامہ فی بھی جو کچھ جو کچھ اس کے دل میں ہے زبان سے اس پہ بار بار خدا کا نام لیتا ہے وہ ہوا الد خصام اور وہ بدترین جھگڑالو پرلے درجے کا جھگڑالو اور اتنا جھگڑا کرنے والا ہے کہ وہ اذا تولا اور جب وہ کیا کرتا ہے منہ پھیرتا ہے آپ سے یعنی اٹھ کے اس مجلس سے جاتا ہے ایک ترجمہ تو ہوا یہ دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا ہے کہ ولایت کا لفظ اگر آپ نے سنا ہو تو پچھلے ابھی زمانے میں اردو میں استعمال ہوتا تھا کہ ولات حیدرآباد یعنی حیدرآباد کی ریاست ولایت خوراسان خوراسان کی حکومت ولایت افغانستان افغانستان کا ملک تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ طولا کا ایک مطلب تو واقعی ہے منہ پھیل لینا اور ایک تولہ کا مطلب ہے حکمران بن جانا کسی ولایت پر اس کا قبضہ ہو جانا تو پھر دوسرا ترجمہ یہ بنے گا کہ وہ ایزاطول اور جب اس کے پاس حکومت آ جاتی ہے جب وہ اختیارات کا مالک بن جاتا ہے صاف الارض تو زمین میں یہ کوشش کرتا ہے عمل یہ کرتا ہے عمل اس کا یہ لفسد افیحا تاکہ اس نے فساد مچائے ایسے منافق جب انہیں حکومت ملے تو یہ اپنے ممالک میں فساد برپا کر دیتے ہیں وہ یوہ نکل نسل اور ہلاک کرتے ہیں کھیتیوں کو و نسل اور نسل انسانی کو تباہ کر دیتے ہیں حکومت کے نتیجے ان کے یہاں منافقوں کے یہ نکلتے ہیں تو دو ترجمے ہو گئے اب دیکھیے وہ ازا طلّہ اور جب آپ کی مجلس سے اٹھتا ہے ایک یا وہ ازا طلّہ اور جب اسے حکومت ملتی ہے سا آ کا جو لفظ ہے اصل میں تو سعی کہتے ہیں کوشش کو کہتے ہیں اردو میں بھی کہ اس بارے میں میری مساعی یہ ہیں سعی کی جمع مساعی ہو گئی نا میری کوششیں یہ ہیں یہاں پہ مراد سعی سے عمل ہے کہ وہ عمل کیا کرتا ہے فی الض زمین میں یہ ال کا لفظ جو ہے نا لام ارض پہ جو لگایا گیا ہے اس کا مطلب ہے کوئی خاص زمین ہے جس کے متعلق ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اس زمین میں یہ کام کرتا ہے تو یا تو مدینہ منورہ مراد ہے کہ مدینہ منورہ میں یہ آدمی یہ حرکت کرتا ہے مدینہ منورہ میں یہ آدمی یہ حرکت کرتا ہے تو الارض سے مراد کوئی خاص زمین اور خاص زمین جب ہوئی تو مدینہ منورہ مراد ہوا یا پھر یہ کہیے کہ کوئی بھی ایسی اچھی جگہ جس کو اللہ نے امن اور سکون سے رکھا ہو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ منافق لوگ کسی بھی مملکت میں جس میں اللہ نے امن سکون اطمینان رکھا ہے جب یہ وہاں کے حکمران بنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں فساد مچاتے ہیں یہ منافقوں کی ایسی چیز ہے جو پہلے پارے میں بھی آپ نے پڑھی ہے کہ وزا پیلا لحم جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد مت مچاؤ کہلو انما نہ ہنوس تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں مچاتے فساد ہیں نہ اس کو اصلاح کا دیتے ہیں اور یہ ظالم بھی ایسا ہی ہے کہ فساد کی حرکتیں اور اپنے یہ سمجھتا ہے کہ بالکل ٹھیک کر رہا ہوں وہ یوہ لکھل و نسل اور ہلاک کرتا ہے ہر کو ہر کا مطلب کھیتی حارث نگران نگہبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کی تعریف کی کہ تمہارے اچھے ناموں میں سے ایک نام جو بچوں کا رکھتے ہو حارث ہے تو حارث اس کو بھی کہتے ہیں جو حفاظت کرے حارث اس کو بھی کہتے ہیں جو زمیندار ہوتا ہے جس کی زمینیں ہوتی ہیں کھیتیاں لگاتا ہے سبزیاں اور فصلیں اور یہ چیزیں تو ہرس کا مطلب کھیتی باڑی فصلیں باغات یو لکل حرس اور ہلاک کر دیتا ہے کھیتیوں کو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی آدمی رز کے کو برباد کرے جہاں سے لوگوں کو رزق مل سکتا ہے لوگ کھا پی سکتے ہیں اللہ کو یہ بات ناپسند اور اسی سے دوسری طرف یہ بات نکل آئی کہ جن چیزوں میں بھی اللہ کے مخلوق کو کھانے کے لئے کچھ چیز ملتی ہے رزق ملتا ہے ایسے ذرائع اللہ کو یہ چیزیں پسند ون نسل اور ارشاد فرمایا کہ وہ چیز جو یہ تباہ کرتا ہے دوسری نسل ہے نسل انسانی کو تباہ کرتا ہے اسی لیے بعض مفسرین نے نسل سے مراد خواتین لی ہیں یعنی وہ خواتین کی بے حرمتی کرتا ہے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جب ان منافقوں کو زمین میں حکومت مل جائے تو یہ اس طرح پیش آتے ہیں اللہ کی عام مخلوق سے واللہ اور اللہ تعالی لا جوہب الفساد اس فساد کو پسند نہیں کرتا اللہ نہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ فصلیں برباد کی جائیں اور نہ ہی اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ نسل انسانی کو بغیر وجہ کے تباہ کیا جائے بغیر کسی ضرورت کے اسے برباد کیا جائے